فق اللہ تبارکرجی و حمیدی و نفسیم و تسلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہر معاملے میں اور ہر کام میں یہ کسی بھی آدمی کے مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے اور پھر صرف یہی نہیں کہ بات مان لی عمل کر لیا یہیں پر بس نہیں بلکہ بات کو مانے اور عمل کرے دل کی خوشی کے ساتھ پورے سرا صدر کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کے دل میں کسی طرح کی کوئی تنگی کوئی حرج نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت سے کاموں میں منافق بھی کرتے تھے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان خمید میں ان کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتے ہیں وا کام وسالاتی کام و کسالا یورا ناس ولاد کردبا بینا اولا اللہ اولا نماز کے لیے آتے ہیں سستی کے ساتھ خوشی کے ساتھ نہیں آتے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں نماز میں اللہ تعالی کا بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں یہ متردد لوگ ہیں نہ ادھر ہیں نہ ادھر شک میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی نمازیں اللہ کے ہاں قبول نہیں یہ زکوت بھی دیتے تھے صداقات کرتے تھے لیکن ان کے صداقات اللہ رب العالمین کے ہاں قبول و منظور نہیں کیوں ماں مانا ہوں انتخاب نفاقات ان کے صداقات کو ان کے زکات کو اور جو اللہ کے راستے میں یہ خرچ کرتے ہیں ان کو قبول ہونے سے صرف اور صرف اس چیز نے روکا ہے اللہ ہم کا فارو و رسولی یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیے ہوئے ہیں والا تا اللہ وم کسالا اور نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سستی کے ساتھ والا فیقون اللہ وم کار اور اگر یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو خوشی کے ساتھ نہیں بلکہ مجبور ہو کے خرچ کرتے ہیں لہذا ان کے صداقات اللہ رب العالمین کی وارگاہ میں قبول نہیں ہیں فلا تو والا اولاد ہوں ان کے مال ان کی اولادیں آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں حیران پریشان نہ کر دیں انایورید اللہ علیباف حیات دنیا تضحا کا وَهُمْ كَافِرُونَ اللہ تو ان کو کفر کی حالت میں موت دینا چاہتا ہے اور اس مال اور اولاد کے ذریعے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان کر دیا تھا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے نماز پڑھے گا تو مسلمان نہیں پڑھے گا تو کافر اب منافق جو اندر کھاتے دل سے مسلمان نہیں تھے اب چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر مسلمان کیا ہوا تھا تو مسلمانوں میں شامل رکھنے کے لیے اپنے آپ کو انہیں نماز پڑھنا پڑتی تھی کیوں اگر نماز چھوڑیں گے وعدے ہو جائیں گے ایکسپوز ہو جائیں گے نا کہ یہ کافر ہیں مسلمان تو ہوا ہے جو نماز پڑھتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو کافر یہ نشانی تھی زکات دیتا ہے مسلمان ہے نہیں دیتا کافر ہے معاشرے میں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے وہ مجبورا نماز پڑھے مجبور زکوت ادا اللہ صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نماز ان کو بڑی بوجھ لگتی ہے پڑھتے ہیں لیکن جیسے کوئی مصیبت نازل ہو گئی ہے ان کا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافقین پر سب سے زیادہ جو بھاری نماز ہے وہ ہے پیشا اور فجر کی نماز وہ نماز کو بوجھ سمجھتے تھے لیکن پڑھنی پڑتی تھی کیوں کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو پکڑے جائیں زکات دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو آدمی زکات دے گا دل کی خوشی کے ساتھ ٹھیک ہے اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہے زکات نہ دے پھر ہم کیا کریں گے ان آخر روحا و شترا مالی ہم اس سے پھر زکات بھی لیں گے اور زکوت لینے کے ساتھ ساتھ اس پر جرمانہ بھی کریں گے اس کے مال کا کچھ حصہ جو زکوت نہیں بنتی وہ بھی لیں گے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ سرکار کو حکومت کو جرمانہ بوقت ضرورت کرنے کی اجازت ہے وہ کر سکتی ہے کوئی چیز چاہے مجرم کی وہ حق سرکار ضبط کی جا سکتی ہے یہ حکومت کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے بلا امور کو خیر اب وہ بیچارے زکوٰ بھی دے رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں بلکہ نماز با جماعت پڑھتے سونان نبی لاؤز میں حدیث ہے لا يتخلف عنها الا ان بین النفاقی نماز با جماعت سے کوئی منافق بھی پیچھے نہیں رہتا تھا ہاں وہ منافق جس کے نفاق کو سب جانتے جس کا نفاق واضح ہو چکا ہوتا وہ نماز باجماعت سے پیچھے رہتا یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوتے تھے یہ لوگ لیکن کیونکہ دل کی خوشی نہیں دل میں گھٹن ہے تنگی ہے اللہ کو قبول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلاد و ربی کا لا یو ہرگیر ایسا نہیں آپ کے رب کی قسم یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے کب تک ہر حق کے منہ کا فیم آ شادی نہ ہوں ہرتا کہ وہ باہن مشاجرات میں آپس کے جھگڑوں میں آپ کو اپنا حاکم اپنا فیصل مان لیں آپس کے کوئی بھی معاملات ہیں وہ ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے حاکم جج اور فیصل تسلیم کریں اور پھر شریعت نے ان کے لیے جو فیصلہ کیا ہے تو مادی انفوسی ہی مارا جما پی تھا پھر شریعت کے اس فیصلے کے بارے میں اپنے دل میں کوئی تنگی نہ رکھیں وہ سلیموں تسلیمہ اور اس کو دل کی خوشی کے ساتھ مان لیں جب ان کی یہ کیفیت بنے گی پھر وہ ممن ہوں گے بگرنہ یعنی ایمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو محض مان لینا یہی کافی نہیں ہے بلکہ ضروری ہے کہ مانا جائے کھلے دل کے ساتھ اور پورے اطمینان کے ساتھ اور پھر نبی کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے بندہ اپنے آپ کو حقیر کم کر نہ سمجھے بلکہ جو لوگ نبی کی اس سنت پر نبی کی شریعت پر اور اس طریقہ کار پر عمل پیرا نہیں ہیں انہیں اپنے سے اس معاملے میں کم تر جانے خود احساس کمتری کا شکار نہ ہو یہ نہیں کہ ایک داڑی والا وہ ایسی مجلس میں ایسی محفل میں چلا گیا جہاں پہ چاروں طرف اس کو وہ عجیب و غریب چہروں والے جن کے چہروں کو اللہ نے امتیاز دیا عورتوں سے ان کو ممتاز کیا وہ زبردستی عورتوں کی مشابت کر کے عورتیں بننے کی کوشش کرتے ایسے لوگوں کی مجلس میں داڑھی والا پہنچ جائے تو وہ بیچارہ اپنے آپ کو کم تر اور ہلکا محسوس کرے نہیں یہ ایمان نہیں ایمان کا تو کیا ہے کہ بندہ اکیلا ہو نبی کی سنت پر عمل پیرا ہونے والا دین پر چلنے والا اور باقی سارے اس محفل اور مجلس میں مخالفت کرنے والے ہوں یہ سار اٹھا کے چلے پھر چمتا نہ پھرے کئی بیچارے احساس کمتری کا شکار داڑھی ان کی تھوڑی سی بڑی ہو ایسی مجلس میں پھر وہ اس کو صاحبہ کرام رضوام اللہ علیہ مجمعین اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ایمان دیا یہودیوں نے اعتراض کیا کہ جی اچھا تم تو ایسے نبی کے ماننے والے ہو جو تو تمہیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اب انہوں نے اپنی طرف سے اعتراض کیا کہ یہ استنجا کرنے کا طریقہ اور نبی سکھا رہا ہے انہوں نے اس عمل کو معیوب بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سننے والے جو تھے آگے سے اللہ نے ان کو ایمان دیا تھا کہنے لگے کہ ہاں ہمیں رسول اللہ کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم تین ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجا کریں ہڈی اور گوبر کے ساتھ استنجا کریں دائیں ہاتھ کے ساتھ استنجا کریں یہ تعلیم دیا ہمیں ہمارے جی اس کا ناطکا بند کر کے رکھ دیا اس نے سمجھا کہ شاید میں ایسا اعتراض کروں گا یہ بیچارہ وہ کھسیاانی بلی کی طرح وہ سر نیچے کر کے منہ لٹکا کے بیٹھ جائے گا لیکن ایسا نہیں اس نے آگے سے کہا ہاں اپنا یہ جو کام ہے دین نے ہمیں سکھایا ہے ہمیں اس پہ فخر ہے ہمیں اس میں جھجکنے شرمانے کی ضرورت نہیں یہ انداز اور طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متحرہ کے ساتھ اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت کے ساتھ ہو تو پھر بندے کا ایمان صحیح بنتا ہے دین اسلام نے یہ شک زبز ششو سان اس کو ختم کیا ہے ایمان ہے ہی یقین کا نام جب بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ جو میں کر رہا ہوں مجھے اللہ نے اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے یہ ہی ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا وہ سب غلط ہے یعنی ہاں جی ٹھیک ہے بات تو آپ بھی ٹھیک کر رہے ہیں لیکن حدیث میں اس طرح سے آیا ہے نہیں یہ نہیں بات آپ ٹھیک نہیں کر رہے آپ غلط کر رہے ہیں حدیث میں اس طرح آیا ہے اور پھر یہ ایسا پختہ ایمان یہ پیدا کیسے ہوتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے سے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت اطاعت فرما برداری سے پیدا ہوتی ہے اور اطاعت و فرما برداری بندہ وہ کرتا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا علم ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے رسول نے کیا کہا ہے وہ کیا کرے گا وہ تو جہالت میں ہی تھا مکٹوئیاں والے گا یہی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خبر میں سوال جواب ہوں گے جو نیک سالے آدمی ہوگا اس سے سوال پوچھے جائیں گے تیرا رب کون ہے دین کیا ہے نبی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے وہ سارے سوالوں کا صحیح جواب دے گا فرستے اس پوچھیں گے کا بتا تجیے یہ کیسے پتا چلا وہ کہے گا قرت کتاب اللہ کیسے پتا چلا میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا سنی سنائی پہ یقین نہیں کیا پوری تحقیق کی جانکاری کی قرت کتاب اللہ میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا منتو اس پر ایمان لے آیا اس کی میں نے تصدیق کی اس پر میں نے یقین رکھا اور جو کافر فاجر ہے اس سے یہی سوال ہوں گے وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری قولا سمیت مثل تو مسلا افسوس مجھے تو کچھ پتا نہیں میں نے لوگوں کو کچھ باتیں کہتے ہوئے سنا تھا جیسے سنا میں بھی ویسے کہتا رہا مجھے کوئی لب نے وہ اس کو مارے گے اور کہیں گے لا ولا لادیتا نہ نے پڑا نہ نے جانا اور کیا کہیں گے ال شک کی کنتا و الی شک کی مت شک پر ہی تھا اور شخ پر ہی مرا شک ختم ہوتا ہے یقین کامل ہوتا ہے پڑھنے کے ساتھ اپنی آنکھوں سے بندہ دیکھے پڑھے پھر اس پر یقین بنائے اس پر ایمان لائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے وہ تو سارا کرتے ہیں اور پھر بیچارے جاہل لوگ ان کو جیسے کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی اچھا اگر نبی کے ساتھ محبت ہے نا تو پھر یہ کام کرو وہ بیچارے سادہ لوہ لوگ نبی کی محبت میں وہی کام کرنے لگ جاتے آج کل لوگوں نے اس جملے کو ایک وار ویپن بنایا ہوا ہے ہتھیار بنایا ہوا اور اس سے پوری جنگ لڑتے ہیں یہ جو ان دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں گزشتہ یام میں جو کچھ ہوا کیوں صرف نبی کی محبت کو سامنے رکھ کے اور پھر یہ سارا کچھ نبی کی محبت کا تقاضہ قرار دے گا آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے وہاں پہ بھی یہ ہتھیار استعمال ہوتا ہے کوئی ایک پوسٹ لگائیں گے اور لکھ دیں گے کہ اگر آپ کو اللہ سے اللہ کے نبی سے محبت ہے یا ان پر ایمان ہے تو یہ لائی کا بٹن دبا دیں عجیب عجیب ہتھ کنڈے لوگوں ایک مسلمان آدمی جس نے کلمہ پڑا ہے مسلمان ہوا ہے یقیناً اس کے دل میں نبی کی محبت عزت احترام موجود ہے ہاں گمراہ کرنے والوں نے انہیں ڈی ٹریک کیا ہوا ہے راہ راست سے انہوں نے بھٹکایا ہوا ہے گمراہ کیا ہوا ہے سیدھے راستے سے اب اس بیچارے کے اس جذبہ محبت کو لے کے کوئی کسی طرف اس کو لے جاتا ہے کوئی کسی طرف لے جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر داخل ہوئے ایک قیمتی کپڑا دروازے کے آگے لٹکا ہوا تھا پردے کے لیے اب دروازے کے آگے پردہ کام کی چیز ہے اس کا ایک مقصد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں داخل نہیں ہوئے واپس چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اس طرح ہوا ہے آئے تھے اور چلے گئے گھر کے اندر نہیں آئے پہنچے پوچھا سبب کیا ہے فرمایا کہ میں نے دیکھا تمہارے گھر میں تو دروازے کے آگے بڑا قیمتی پردہ رکھتا ہوا ہے میں نے دل میں سوچا ماری والی دنیا میرا دنیا, دنیا کے ساتھ کیا تھا پھر کیا کریں فرمایا کہ اس کو اتارو اس کی جگہ سادہ کپڑا لٹکاؤ پردہ ہی کرنا مقصود ہے اور یہ قیمتی کپڑا فلاں گھر والوں کو دے آؤ وہ مسکین ہیں محتاج ہیں وہ اپنی ضرورت سے پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضول خرچی دیکھ کر اپنی بیٹی کے گھر نہیں گئے حالانکہ وہ فضول خرچی با مقصد تھی فضول خرچیاں دو طرح کی ہوتی ایک ہوتی ہے بے مقصد جس کا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں اس میں خرچ کرنا اور ایک ہے کہ جس کا کچھ فائدہ ہے مقصد ہے کر دینا اب مثال کے طور پہ یہ دیوار کے اوپر ٹائم لگی ہیں نا اس کا مقصد ہے یہ ایک مرتبہ لگ گئی اب ہر سال پینٹ کروانے سے جان چھوٹ گئی جب تک دیوار ہے آپ کو کوئی یہ ٹینشن نہیں ہوگی یہ جی چنا کروانا ہے کلی کروانی ہے رشتے کروانا ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ ضرورت کی چیز ہے اگر اس پہ پیسے زیادہ لگے ہیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہے ایک ہوتا ہے کہ پیسے زیادہ لگے کام اس نے وہی کرنا ہے آپ اس کی مثال یہ لے لیں کہ کسی آدمی نے اس کی ضرورت ہے موبائل کی مثلاً موبائل کی کیا ضرورت ہے اس نے بات سننی اور سنانی ہے کال کرے گا سنے گا اس کے علاوہ اس کی حقیقی ضرورت کوئی نہیں اب ایسا آدمی اگر مہنگا موبائل خریدے گا مقصد کے لیے خرید رہا ہے لیکن بہت زیادہ قیمتی موبائل اگر خریدے گا تو وہ فضور خرچی ہو جائے گی ایک آدمی ہے اس کی ضرورت اس سے زیادہ ہے وہ اچھے والا موبائل لے مہنگا موبائل خریدے اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرے جو اس کو ضرورت ہے نا اس کے مطابق خرچ کرے وہ جائے گا لیکن ضرورت سے بڑھ کے ایک چیز میں خرچ کرے گا خام خائی تو یہ فضول خرچی ہوگی اس فضول خرچی کو کہتے ہیں اسراف اسراف کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور دوسری وہ فضول خرچی جس کا مقصد ہی کوئی ہے نہیں خام خواہ وہ گھر میں لوگوں نے سلریاں لا کے لٹکائی ہوتی ہیں بڑی بڑی قیمتی کی کیا مقصد جی خوبصورت رسی کوئی فائدہ نہیں نہ دنیا کا نہ آکرت کا کوئی فائدہ نہیں اور خرچ کر یہ کیا ہے اس کو کہتے ہیں تبذیر اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تبذیر کرنے والے شیطان کے گھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جو کپڑا لٹکا ہوا تھا وہ پردے کے کام آ رہا تھا بے مقصد نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل نہیں ہوئے اور یہاں پورا بازار سجا ہوا ہے کوئی مقصد ہے یہ تبزیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر داخل نہیں ہوئے اسے دیکھ کے تو یہ سجے ہوئے بازاروں کو دیکھ کے کیا تاثرات ہوئی یہ نبی سے محبت نہیں ہے لوگوں نے اس کو نبی سے محبت کا نام دے دیا ہے نبی سے محبت کا تقاضا کیا ہے کہ نبی کی سنت سیرت اور طریقہ کار پر عمل کیا جائے اور پھر نبی کی سنت کو اپنا کے اس پہ فخر کیا جائے پھر کچھ لوگ نہ سمجھی میں جو چیز اچھی ان کو محسوس ہوتی ہے وہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں نہیں دیکھتے کہ اس کے بارے میں شریعت نے کیا کہا ہے نہیں پوچھنے کی زحمت کرتے ہیں ابھی بچے نے تلاوت کی کام پڑھنا اچھا تھا نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لقد کان رسول اللہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے یہ تو نے کہا لقد کان رسول اللہ اس وقت تن, تن فی غیر کہ تلاوت کے علاوہ اسبا ہنسنا اس ہے اگر اس وسنا ہے تو ہر کام میں ہے تلاوت میں بھی ہمارے ہاں وہ پورے جسم کا زور لگا کے اور ایک سانس میں کئی کئی آیات پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے رواج پا گیا ہے اور لوگ بھی سننے والے قرآن سن کے سبحان اللہ نہیں کہتے بلکہ کاری کا پڑھنے والے کا لمبا سانس سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں جتنا زیادہ لمبا کرے گا سانس اتنی ان کی سبحان اللہ یعنی کہ وہ سبحان اللہ قرآن پر نہیں بلکہ اس کے فن پر ہے جس فن کا وہ مظاہرہ کر رہا ہے شاید یہ بات تھوڑی سی تلخ لگے لیکن چمن میں تلخ نوائی بھی میری گوارہ کر کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تری سیدنا انص نے مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کیسے تھی انہوں نے کہا آپ کی قراع تھی کہ آپ الفاظ کو لبا کھینچ کے پڑھتے بطور مثال انہوں نے فرمایا کہ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحیم لفظ اللہ کو بھی لمبا کھینچتے الرحمن کو بھی لمبا کھینچتے الرحیم کو بھی لمبا خینچتے سید الحمد السلام علی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے قرآن پڑھتے تھے فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا آیاتن آیاتن آپ ہر ہر آیت پر وقف کرتے تھے پھر انہوں نے بطور مثال چاند آیات پڑھ کے سنائیں اور فرمایا الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ثم یاقیف وقف کرتے الرحمن الرحیم پڑھتے ثم یاقیف ہو رکتے مالک یوں بھی دین پڑھتے ثم یاقیف صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پڑھنے کا طریقہ ہر آیت پر وقف کرنا آیت ہے ہی وقف کی علامت آپ یہ قرآن مجید کوئی بھی اٹھائیں اس کے آخر میں نا رموز اوقاف لکھے ہوتے پڑھیں یہ آیت کا جو نشان ہے یہ وقف تام کی علامت ہے پورا وقف یہ وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہر آیت پر وقف کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار ہے دو تین یا زائد آیتوں کو اکٹھا ملا کے پڑھنا یہ نبی کا طریقہ نہیں ویسے بھی وہ لوگ جو بعضوق ہے جیوانی کی عمر میں اکثر بعضوق ہی ہوتے ہیں فن شاعری اور سجا کلامی کو جو لوگ سمجھتے ہیں انہیں تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ شعر ہو یا مسجا کلام ہو شعر کے مصرے پر اگر آپ وقف نہیں کریں گے شعر کے دو حصے ہوتے ہیں نا دو مصرے دونوں مصرے ایک ہی سانس میں پڑھ دیں گے تو وہ شعر محسوس اس کا حسن خراب ہو جائے ایسے ہی جو سجا کلامی ہوتی ہے اس میں وزر شہری کا لحاظ نہیں ہوتا لیکن کافیا ہر جملے کا ایک ہی ہوتا ہے ہم وزن ہوتا ہے تو اگر آپ ہر کافی پہ ہر جملے پہ نہیں رکیں گے تو وہ کلام مسجہ نہیں رہ جائے گا سجا کلامی ختم ہو جائے گی یہ ہر زبان کے ادب میں ایسے ہی ہے اور قرآن مجید فرقان حمید جس دور میں نادر ہوا وہ اہل عرب اس وقت بڑے عجیب قسم کے تھے ادب کے بڑے ماہر تھے اپنے علاوہ باقیوں کو وہ کیا کہتے ہیں اجم اجم کا معنی یہ بیچارے گنگے ہیں جانور ہیں ان کو بولنا ہی نہیں آتا اپنے آپ کو ایسے فصیح ہو نشان سمجھتا اور پھر وہ بندہ جو عربی فصیح نہیں بولتا اس طرح آج کل عربی گڑبڑ ہو گئی ہے لوگوں کی عرب میں رہنے والوں کی اس کو وہ کہتے تھے اجمی غیر فصیح عربی والا خیر اللہ سبحانہ حما ہوا تھا نے ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزہ دیا مصالح سلاط اسلام کے دور میں وہ جادوگروں کا معاملہ تھا جادو نگری بنا ہوا تھا تو اللہ تعالی نے مصالحہ سرات والسلام کو جو وہ دیئے دیے وہ اسی قسم کے تھے کہ جادوگر بیچارے ہکے بکے رہ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شاعری اور ادب کا دور تھا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی وہ ایسی ادیبانہ اسلوب میں نازل تھی کہ بیچارے سارے ادیب حیران و شکشہ رہ گئے تو قرآن مجید کا حسن ہی خراب ہو جاتا ہے اگر آیت پر وقف نہ کیا جائے پھر کچھ آیات تو ایسی ہیں کہ ان پر اگر وقف نہ کیا جائے تو بات بالکل ہی خراب ہو جاتی ہے الفاظ پورے ادائی نہیں ہوتے جیسے سورہ تارے آپار آ مل پار <قارعہ> آدر آ مل تار <قارعہ> آ اب یہ تارے آنا کھٹکھٹانے والی ہے جب آپ اس کو الکارے آتو مل تارے پڑھیں گے تو وہ جو ایک وزن ہے کلام کے اندر وہ محسوس ہی نہیں ہوگا ما ادرا کا ماں اب لفظ کیا ہے ماں ہیا ہا اور چھوٹیے بس لیکن آپ دیکھیں گے کہ ما ادرا کا ماہیا ہا چھوٹی کے بعد ایک اور ہا ہے کیوں صرف وزن کو قائم رکھنے کے لیے اور اگر کاری صاحب وہ سب کوئی رگڑتے جائیں گے ایک سانس میں تو پھر کدھر گیا وزن اور کدھر گئی اس کی ضرورت خراب ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ کار ہر میدان میں ہر کام میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس حسنہ ہے آپ ہر کام میں اس حسنہ اور نمونہ ہے اور ہر کام میں اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہے اللہ تبارہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور حمل کرنے کی توفیق دے یا آج لگ رہا